من بسم اللہ یہ چھٹا قصہ ہے سیدنا نا شعیب علیہ السلام کا اور اس کا تعلق کو پہلے دعوے کے ساتھ ہے پہلا دعویٰ چونکہ مقصودی ہے کہ عبادت و پکار کے لائق صرف اللہ ہے اس لیے اس قصے کو بھی وہ دعوی ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت لائے ہیں مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو برادری کا بھائی یعنی انہی کی برادری کا آدمی انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہر نبی کی پہلی دعوت جو ہے وہ دعوت توحید ہے ہر نبی نے سب سے پہلے قوم کو اسی طرف متوجہ کیا ہے ولاطن کسل مکیال اول میزان اور کم نہ کرو ماپ اور تول حضرت شعیب کی قوم ماپ اور تول میں ڈنڈی مارتے کمی کرتے تو اللہ کے پیغمبر نے انہیں اس برے کام سے بھی روکا انی اراکم بے خیرن میں دیکھتا ہوں تم کو بے خیرن آسودہ ہال یعنی مالی لحاظ سے تم کوئی غریب لوگ نہیں ہو آسودہ حال ہو پھر یہ تول میں اور مام میں ڈنڈی کیوں مارتے ہو بینی اقاف علیکم عذاب یوم محیط اور میں ڈرتا ہوں تم پر ایک گھیرنے والے دن کے عذاب سے یعنی جو دنیا میں تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا اگر تم نے میری ان باتوں کو تسلیم نہ کیا بیا قوم اے میری قوم اوف المکیال اولمیزان پورا کرو ماپ اور طول بالقسط ساتھ انصاف کے ولا تب خسا اشیا اور نہ گھٹا کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں یعنی طول میں مع میں کمی نہ کرو ولا تا صوفل عرض اور مت پھرو زمین میں فساد کرنے والے شرک کر کے اور لوگوں کے حقوق غصب کر کے بقیت اللہ خیر القم اللہ کا دیا ہوا جو بچ رہے شاہ عبد القادر صاحب نے یہ مانا کیا جی یعنی حق حلال پورا تولنا پورا ماپنا اللہ کا دیا ہوا جو بچ رہے یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم یقین رکھتے تو یہ بہتر ہے کہ پورا تولو اور رزق کے حلال کماؤ وما آنا علیہ کم بے حفیظ میرا کام سمجھانا ہے میں نہیں ہوں تم پر حفیظ نگہ بان منوانا زبردستی کرنا یہ میرا کام نہیں ہے میرا کام ہے تمہیں سمجھانا سو میں نے سمجھا دیا قالو قوم کے لوگ کہنے لگے اے شعیب اسلا کا تا کا کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے ان انترو کا ما بدو آبا کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی پوجا پاٹ کرتے تھے ہمارے باپ دادا ما معبودان باطلا آپ امبیا کے واقعات پڑھتے آئیں ہم نے سورت عراف میں پڑھے پھر ہود میں پڑھ رہے ہیں ہر نبی کی قوم نے اپنے شرک پر بطور دلیل اپنے آباؤ اجداد کو پیش کی ہے یہ ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے باپ دادے کا طریقہ ہے کیا ہم اس طریقے کو چھوڑ دیں آج بھی جب ہم بداس سے اور شرک سے لوگوں کو روکتے ہیں رسومات سے روکتے ہیں تو آج بھی مبتدئین کے پاس سب سے بڑی یہی دلیل ہوتی ہے کہ یہ ہمارے آبا و کا مذہب ہے یہ ان کی رسومات ہیں یہ ان کے اعمال ہیں وہ ان نفالفی اموالنا یا ہم کریں اپنے مالوں میں ما نشا او جو ہم چاہیں تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادے کا عقیدہ نظریہ چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں یعنی ماپنا تولنا تجارت کرنا اس میں جو ہم چاہیں گے کریں گے تو ہمیں کہتا ہے کہ نہیں پورا تولو پورا ماپو ان کا کالان تل حلیم الرشید بے شک توں ہے بڑا بردبار حلیم حلیمت الرشید نیک چلن بے شک توں ہے بڑا بردبار نیک چلن یہ انہوں نے استضا کہا یہ ابن کثیر نے بھی لکھا رول مانی نے بھی لکھا یعنی اپنے گمان میں تو بڑا نیک چلن اور حلیمتبا بنا پھرتا ہے تو بنا رہے ہمیں تو ہمارے باپ دادا کے مذہب سے نہ روک یا نبی چونکہ نبوت کے ملنے سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں حضرت شعیب کو ایسا ہی سمجھتے تھے کہ بڑا حلیمتبہ ہے بڑا نیک چلن ہے کالا یا کہوں حضرت شعیب نے کہا اے میری قوم ارائی تم بھلا دیکھو تم ان کون تو الا بئیے من ربی اگر ہوں میں اوپر کھلی دلیل کے من ربی اپنے رب کی طرف سے یعنی توحید یہ کوئی ڈھکوسلا نہیں ہے یہ بڑی واضح دلیلوں سے ثابت ہے یہ محض دعویٰ نہیں ہے اگر ہوں میں اوپر کھلی دلیل کے اپنے رب کی طرف سے وہ رضا من ہو رزکن ہسانن اور روزی دی ہے اس نے مجھے اپنی طرف سے روزی اچھی رزکن ہسانن سے مراد ہے جی نبوت رولمانی نے لکھا ہوبوت و والحکمت اور بیزاوی نے لکھا اشارہ الا ما آتاح اللہ ہو المال الحلال حضرت شعیب تجارت کرتے پورا تولتے پورا ماپتے تو وہ جو اللہ نے رزق کے حلال انہیں عطا کیا تھا اس کی طرف اشارہ کہ مجھے بھی تو دیکھو وما اری دو انخال اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے خلاف کروں الا ماں ان کاموں میں انہا ان ہو جن کاموں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں کن سے منع کرتا ہوں کام نہ تولو کام نہ ماپو تو میں خود بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا تو جو کہتا ہوں وہی کرتا بھی ہوں یہ میں نے میں نہیں مخالفت کرتا میں نہیں چاہتا کہ میں مخالفت کروں تمہاری خلاف کروں تمہارے ان کاموں میں جن سے میں تمہیں روکتا ہوں ان اريد و عل نہیں چاہتا میں مگر معاملات کو سنوارنا مستتا تو جہاں تک میری وسط ہے جہاں تک ہو سکے میں سنوارنے کی کوشش کرتا ہوں وہ توفیق کی اللہ باللہ اور مجھے جو بھی توفیق ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اسی پہ میں نے بھروسہ کیا وائی لئی اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں و یا میں اور اے میری قوم لا یجرے منا کم نہ تم کو نہ آمادہ کرے تمہیں شکا کی میری دشمنی میری مخالفت یو سیبکم البکم نہ ابھارے تمہیں میری دشمنی اس بات پر کہ پہنچے تم کو مسلو ما مسل اس عذاب کے جو پہنچا تھا نوح کی قوم کو ہوت کی قوم کو سالے کی قوم کو تو میری دشمنی میں اتنا آگے نہ بڑھو کہ میری دشمنی کا شکار ہو جاؤ تو تم اس عذاب کے مستحق بنو وما قوم و لوتم من کم بے اور نئی لوت کی قوم تم سے دور اے دیارو قوم لوتن قوم لوت کے گاؤں بستی یا قوم لوت کا زمانہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں ان کی بستی تم سے دور نہیں یا ان کا وکا زمانہ تم سے دور نہیں ابھی ماضی قریب میں ہی تو ہوا ہے وسط فیرو بخشش طلب کرو اپنے رب سے شرک سے بھی اور حقوق العباد میں جو کچھ کر رہے ہو اس سے بھی سمتوبو ال پھر اسی کی طرف رجوع کرو یعنی اس پر پکے رہو ان ربی رحیم ان ودود ان بے شک میرا رب بڑا مہربان ہے ودود بڑی محبت کرنے والا ہے تو تمہاری توبہ کو قبول کرے گا کالو قوم کے لوگ کہنے لگے یا شعیبو اے شعیب ہو ایشعب ماں نف کا ہو کثیر ہم نہیں سمجھتے بہت ساری باتیں مما تکول جو تہتا رہتا ہے یہ تیری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ اٹھ دھرمی ہے نا مشرقین کی اٹھ دھرمی اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عبادت کے لائق اور علا صرف اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے اور اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگوں کے حقوق غصب نہ کرو ظلم نہ کرو پورا تولو پورا ماپو لوگوں کی چیزیں گھٹا کے نہ دو یہ یوں ہی بکواس کیا انہوں نے نہیں ہم سمجھتے بہت ساری باتیں جو تو کہتا رہتا ہے بینا لن را کا فینا اور ہم دیکھتے ہیں تجھے اپنے میں ضعیفن کمزور تیری برادری اتنی نہیں کوئی جتھ اتنا نہیں جماعت اتنی نہیں تو مالدار اتنا نہیں ہمیں تیرے قبیلے کا لحاظ ہے ولولا راہ تو کا اگر نہ ہوتا تیرا قبیلہ تو کا اگر نہ ہوتا تیرا قبیلہ لرجم نہ کا ہم تجھے سنسار کر دیتے وہ مانتا علینا نا بے عزیز اور تین ہے ہم پر بے عزیز دباؤ والا شاہ ولی اللہ نے میں کیا گرامی قدر شاہ عبد القادر نے میں کیا سردار دباؤ والا تیری اپنی کیا حیثیت ہے تیری اپنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہاں تیرا قبیلہ رکاوٹ ہے اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا ہم تجھے سنسار کر دیتے حضرت شعیب نے کہا اے میری قومتی آزو علیہ علیکم من اللہ کیا میرا قبیلہ آزو زیادہ غالب ہے الیکم تم پر من اللہ اللہ سے کہ قبیلے کا لحاظ کرتے ہو اور اللہ کا لحاظ نہیں کرتے ہو کیا میرا قبیلہ آزو زیادہ دباؤ والا ہے تم پر اللہ سے تخص تمو ورا اور تم نے ڈال دیا ہے اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے یعنی بھلا کے تم نے اللہ کو فراموش کر دیا ہے اور اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے تم نے ڈال دیا ویا کو میں اور ان ربی و ماتا ملون محیط میرا رب تمہارے اعمال کو گھیرنے والا ہے ویا کوم اے میری قوم اے ملو علا مکان عمل کرتے رہو اپنی جگہ پہ انی عامل میں بھی عمل کرنے والا ہوں سوفت عالم قریب تم جان لو گے میں یا عذاب کس پر اترتا ہے عذاب یخزی ہے جو اسے رسوا کر دے گا پر آتا ہے ایسا عذاب جو اسے رسوا کر دے گا وہ من ہوا کاز بن اور کون ہے جھوٹا یہ انقریب پتہ چل جائے گا ور انتظار کرو انی ماکم رقیب میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ کب فیصلہ ہوتا ہے وہ جا امرنا اور جب آیا ہمارا حکم عذاب والا نجینا شعیبا ہم نے بچا لیا شعیب کو اور جو لوگ ایمان لائے تھے اس کے ساتھ بے رحمت منا اپنی طرف سے مہربانی کرتے ہوئے وہ آخل از المسیا اور پکڑ لیا ظالموں کو نے فاصبہ فی رے یاسمین پھر رہ گئے وہ اپنے گھروں میں یاسمین اونتے پڑے ہوئے کاللم یگن فیہ گویا کہ وہ وہاں بسے ہی نہیں تھے کبھی ایسے معلوم ہوتا تھا یہاں کوئی رہ بھی نہیں ہے اس علاقے میں اللہ علا سنو بودن دوری ہے کس سے مر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے مدین کے لیے کما د سمود جس طرح رحمت سے دوری تھی سمود کے لیے سنو ہلاکت ہے فٹکار ہے مدین کے لیے جس طرح سموت پہ فٹکار پڑی یہ چھٹا قصہ مکمل ہوا جی جس کا تعلق پہلے دعوے کے ساتھ تھا ولقد ارسلنا موسا بے آیات یہ ساتواں قصہ ہے جی تعلق تیسرے دعوے سے تیسرا دعویٰ کیا تھا وہی یہ الہی کے پہنچانے میں سستی نہیں کرنی جرت کا مظاہرہ کرنا ہے اس رستے میں مصائب آئیں گے خندہ پیشانی سے جھیلنا ہے یہ حضرت موسا علیہ السلام کا قصہ اس دعوے سے متعلق ہے ہم نے بھیجا موسا کو اپنی نشانیاں دے کر اور واض دلیل آیات سے مراد آیات توحید ہیں سلطان سے مراد ہیں کچھ علماء نے کہا تفسیریہ تفسیری سلطان مبین آیات ہی کی تفسیر ہو رہی ہے ہم نے بھیجا موسا کو اپنے احکام دے کر یعنی کھلی کھلی دلیلیں دے کر فراون کی طرف وہ ہی اور اس کے سرداروں کی طرف فتبہ امرا فراؤن پھر انہوں نے پیروی کی فراون کے فرمان کی یعنی حضرت موسا کی بات نہیں مانی فراون کے پیچھے چلے وما امرو فراؤن بے اور نہیں تھا فرمان فرعون کا بے سیدھا شاہ ولی اللہ صاحب نے میں کیا جی براہ راست رشید اچھا کسی کام کا نہیں تھا اس کا فرمان اس کی باتیں ساری غلط تھیں یک دوموں کو مہو آگے آگے آئے گا اپنی قوم کے قیامت کے دن فعور النار پھر انہیں پہنچا دے گا آگ پر پبی ورد المورود اور بری جگہ ہے اترنے کی جہاں وہ اتارے جائیں گے بری جگہیں اترنے کی جہاں وہ اتارے جائیں گے وہ اتبےفی حاضی لانتن اور ان کے پیچھے لگائی گئی اس دنیا میں بھی لانت و یومل قیامت اور قیامت کے دن بھی لانت بے شرف دمرفوت برا انعام ہے جو ان کو دیا جائے گا تو حضرت موسا نے فرعون کا مقابلہ کیا فرعونی فرعون کے پیچھے چلے حضرت موسا نے بڑی جرت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اس ظالم قوم کا مقابلہ کیا ذالک من امبائل قرا جملہ موت ارزہ برائے صداقت رسول یہ کچھ خبریں ہیں القرا بستیوں کی یہ کچھ حالات ہیں بستیوں کے یہ تمام واقعات کی طرف اشارہ ہے جی قوم نو قوم حوت قوم سالے قوم لوت قوم موسا قوم شعیب نقصو علیک ہم سناتے ہیں آپ کو منہا کائم ان, ان بستیوں میں سے کچھ بستیاں قائم ہیں یعنی ان کے نشان وحسید اور کچھ بستیاں ہیں جن کے نشان بھی کٹ گئے حسید جڑ سے ختم ہو گئی جڑ کٹی ہوئی بالکل معدوم ہو چکی ہیں وما ظلم نہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا برباد کر کے ولاکن ظلم و لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا ہماری نافرمانی کر کے شرک کر کے ہمارے نبیوں کی تقزیب کر کے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا فما اگنت ان آلیاتوم پھر نئی کام آئے ان سے ان کے معبود اللہ من دون اللہ جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا معلوم ہوا اللہ کے سوا جس کو پکارا جائے وہ الہ ہوتا ہے کیسی تعبیر کی اللہ نے یہاں جی فما اغنت انہم آلیہ تو ان کے کام نہیں آئے ان کے معبود جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا من منشی کچھ بھی لما جا امربک جب آیا تھا تیرے رب کا حکم اذاب والا تو جن کو وہ پکارتے تھے سفارشی سمجھتے تھے یہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے کوئی بھی کام نہیں آیا سورت آکاف کی آیت نمبر اٹھائیس اس کی تائیید جی لولا نہ سرحم الزی نت تخزو مندون اللہ قربان آلیہ سورت آکاف آیت نمبر اٹھائیس جب ہم نے ان بستیوں کو پکڑا تو شفا وہ تو رہے اپنی جگہ پہ کہ انہیں چھڑا لیتے بچا لیتے ان کے سفارشی دور دور تک کہیں نظر بھی نہیں آئے نہیں بچایا انہوں نے مماجادو ہوں مغیرہ تقبیب اور ان کے معبودوں نے اضافہ نہیں کیا غیر تطبیب سوائے بربادی کے ان کے معبودوں نے بس بربادی بڑھائی کیا مطلب یعنی انہیں کی پوجا پاٹ کی وجہ سے تو وہ تباہ ہوئے فائدہ کیا دیتے الٹا بربادی میں اضافہ کیا وہ قزا کا اخذ تخویفے دنیا بجائے اور ایسی ہی ہوتی ہے پکڑ تیرے رب کی یوں ہی گرفت ہوتی ہے تیرے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو وہی ظالمتن اس حالت میں کہ وہ ظالم ہوتی ہیں یعنی ان کے رہنے والے ان آخاؤ عالیم شدید بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی سخت ہے سخت شدید مضبوط ان نفیزہ لے کا بلا شبہ ان واقعات میں بڑی عبرت ہے یہ جو واقعات گزر گئے بلا شبہ ان واقعات میں بڑی عبرت ہے اس آدمی کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے ظال کا یومن یہ آخرت وہ ایک دن ہے کا یعنی یہ جو آخرت ہے جس کے عذاب سے ڈرتا ہے اس کے لیے بڑی عبرت ہے وہ ایک دن ہے جس میں لوگ اکٹھے کیے جائیں گے بظال کا یومن مشہود اور وہ دن ہے مشہود سب کی حاضری کا سب کے پیش ہونے کا ومان اخرو اور ہم اس دن کو ملتوی نہیں کرتے اللہ اجل ان معدود مگر ایک وقت مقرر کے لیے یوم جس دن وہ دن آ گیا یاتی ظالے کا یوم ان کی طرف اشارہ ہے جی جس دن یاتی وہ دن آ گیا تکلم نفسن نئی بات کر سکے گا کوئی اللہ بزن ہی مگر اس کی اجازت سے کوئی شفات غالبہ نہیں ہوگی کوئی شفاعت کہاریا نہیں ہوگی کوئی نہیں بول سکے گا یہاں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ بزرگ چھڑا کے لے جائیں گے جن کا ہاتھ میں تم نے ہاتھ دیا ہے اللہ ان کی نہیں موڑتا اور وہ چھڑا لیں گے اللہ فرم بات بھی کوئی نہیں کر سکے گا فمین ام لوگ دو حصوں میں تقسیم ہوں گے کچھ ان میں سے بدبخت ہوں گے وسعید اور کچھ نیک بخت ہوں گے ملدین شکو تخویف اخربی آئے جی وہ جو بدبخت ہوں گے یعنی کفار اللہ کے نافرمان فرمان وہ آگ میں ہوں گے لہون فی ظفیر ان کے لیے ہوگا آگ میں چلانا شہی اور دھارنا ظفیر گدھے کی ابتدائی آواز شہید گدھے کی بلند آواز <تصفح> یہ میرے محیط نے لکھا لسان العرب عرب نے لکھا رول معنی نے لکھا زفیر گدھے کی ابتدائی آواز شہیق گدھے کی بلند آواز خالدین افیہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس آگ میں مادامت سماوا تو ول جب تک باقی ہیں آسمان اور زمین اللہ زین یقونان فل قیامت یہ زمین و آسمان مراد نہیں ہے وہ زمین و آسمان جو قیامت میں ہوں گے سورت ابراہیم میں ہم پڑھیں گے یومت و بدل الارز غیر العرض و سماوات جس دن زمین اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان اور آسمان سے بدل دیا جائے گا یہ جی دوام سے کن آیا ادم ان کتاب یعنی یہ عذاب ہمیشہ کے لیے ہوگا اس میں کبھی سلسلہ ٹوٹے گا نہیں مادامت السماوات والارض امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ عرب کے لوگ جب کسی چیز کے دوام کو بیان کرنا چاہتے تھے تو وہ یہ لفظ بولتے تھے مادامت سماوا تو تو یہ تعبیر ہے دوام سے ہمیشہ اللہ ماشا رب مگر جو چاہے تیرا رب وہی ہوگا جو تیرا رب چاہے گا یہ میں نہیں ہے کہ ان کو عذاب سے نکال دیا جائے گا وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان زمین موجود ہیں مگر جو چاہے تیرا رب تو ان کو جہنم سے نکال دے یہ میں نہیں ہے علاما شاہ رب کا میں نے لے زیادت عذاب یعنی اللہ عذاب میں اور زیادتی کر دے ان ربا کا فعال اللہ بے شک تر رب کرنے والا ہے جو چاہتا ہے یہ علت ہے ما قبل کیجیے امین سوئد اور جو لوگ نیک بخت ہیں ففل جناح وہ جنت میں ہوں گے خالدین افیہ رہنے والے اس میں ہمیشہ مادا مت سماوا تو جب تک رہیں آسمان اور زمین کنایا ہے ابس سے دوام سے اللہ ماشا رب مگر جو چاہے تیرا رب لے زیادت رحمت یعنی اللہ اپنی رحمت میں اور زیادتی کر دے یعنی اپنا دیدار کروا دے اپنی رضا کی سند دے دے اور, اور نعمتیں زیادہ کر دے اتا ان میزوز میزوز مکتو مخشش ہے بے انتہا شاہ عبد القادر صاحب نے میں کیا جی غیرہ میزوز غیر منقطع شاہ علی اللہ صاحب نے میں کیا جی یعنی دائمی بخشش ہے جس کی انتہا کوئی نہیں فلا کو فی میری میں نے سورتحود کا خلاصہ لکھواتے ہوئے کہا تھا کہ سات قصوں کا تعلق تین دعووں کے ساتھ ہوگا اور چوتھے دعوے کے لیے اللہ کلام لائیں گے تو یہ کلام جو فلاں کو فی مریت یہ چوتھے دعوے پر تنویر ہے جی چوتھا دعویٰ کیا تھا جی مسئلہ ظاہر باہر ہے زد کی وجہ سے نہیں مانتے یہ چوتھا دعویٰ تھا بس نہ ہو شک میں مما یا بدوہا او تو ت ہو شک میں ان کے متعلق کہ جن کی پوجا پاٹھ کرتے ہیں یہ لوگ جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں یہ لوک شک میں نہ پڑھ کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے بہی ہے سبوت ہے ان کے پاس نہیں مایا بدو نا اللہ کا مایا بدو آباہ نہیں پوجا پاٹھ کرتے وہ مگر جس طرح پوجا پاٹ کرتے تھے ان کے باپ دادا من قبلو اس سے پہلے شرک تجبزب اور شک کا مستحق نہیں شرکیہ امور میں شک اور تجبزب کہ شاید کوئی دلیل ہو ان کے پاس ہوج ہو نہیں صاف قطی انکار کے قابل ہے ان کے پاس کیا دلیل ہے سوائے اس کے کہ ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھی. یہ مشرق کی سب سے بڑی دلیل ہے وَإِنَّا ان نالم ہوں نصیب ہوں اور ہم پورا پورا دینے والے ہیں ان کو ان کا حصہ غیرہ منقوس بلا نقصان نصیب سے مراد بعض مفسرین نے عذاب لیا جی یعنی ان کے شرکیہ اور کفری اعمال پہ جو سزا دیں گے نا پوری پوری دیں گے اور بعض نے اس سے مراد لیا ہے جی رزق روزی دنیا کی روزی بند نہیں کریں گے چاہے یہ ہمارے نافرمان ہیں تو انہیں وہ حصہ ہم بلا نقصان عطا کریں گے لیکن پہلا مانا انسب ہے جی زیادہ مناسب ہے جی بکرینہ سباق کیوں؟ پیچھے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے اس کو دیکھیں تو پہلا میں نہ زیادہ مناسب ہے جی عذاب والا والا قد موسل کتاب ایک سوال مقدر کا جواب ہے جی سوال کیا ہے قرآن اگر اللہ کا کلام ہوتا تو سب لوگ مانتے نا یہ سوال تھا جی جواب دیا ہم نے دی تھی موسا کو کتاب اس میں بھی تو اختلاف کیا گیا اسے بھی سب لوگوں نے نہیں مانا ولولا کالے یہ دوسرے سوال کا جواب ہے جی اگر ہم نہیں مانتے تو عذاب کیوں نہیں آتا جواب دیا اگر نہ ہوتی ایک بات جو گزر گئی تیرے رب کی طرف سے وہ بات کیا ہے کہ عذاب کا ایک وقت مقرر ہے لکوزیا بین تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا بھائی نوم لفی شک منو مریب اور بے شک وہ البتہ شک میں من ہو اس قرآن میں مریب گہرا شک شک شک میں ڈالنے والا ولن تخویف ہے اخرویہ جی اور یقین ان سب کو کلن کلن سے مراد کون ہے جی اختلاف کرنے والے یقیناً ان سب کو سب سے مراد اختلاف کرنے والے پورا پورا بدلہ دے گا ان کو تیرا رب آ ان کے کرتوتوں کا ان کے برے اعمال شرکیہ اعمال اللہ کی کتابوں میں اختلاف ڈالنا ان کو نہ ماننا تیرا راب انہیں پورا پورا بدلا دے گا حضرت نیلوی صاحب نے میں نے کیا اور یقیناً ان سب کو لما اس کی جزا معذوف ہے یب آسو یقیناً ان سب کو جب اللہ اٹھائے گا یقیناً ان سب کو جب اللہ اٹھائے گا وقت آنے پر لوفین نہ تو تیرا رب ان کو پورا پورا ان کے اعمال کا بدلہ دے گا ان نہو بیما یا یہ جملہ تالی لیا ہو گیا ماقبل کی علت ہو گئی اس لیے کہ وہ ان کے اعمال سے خبردار ہے فستکم کما امرتا سارے سورت کے مضامین ختم ہو رہے ہیں جی چاروں دعوے آ گئے سات قصے آ گئے چوتھے دعوے کے لیے تنویر آ گئی اب اللہ آخر میں استقامت ال توححید کا حکم دے رہے ہیں بعد از قصص قصوں کے بعد پانچ امور کا ذکر کریں گے جی کما پہلا حکم امر اول پس قائم رہ جس طرح آپ کو حکم دیا گیا توحید پر توحید کی دعوت پر مسائب کے آنے پر استقامت دکھائیں قائم رہیں جس طرح تجھے حکم دیا گیا بنتا بماں کا اور جس جس نے بھی توبہ کی شرک سے ماں کا آپ کے ہمراہ ہو کر یا جس جس نے شرک و کفر سے توبہ کی ماں کا تیرے ساتھ ہیں ولا تتغو امر دوم جی حد سے نہ بڑو حد سے تجاوز نہ کرو جسے ہم نے سورت توبہ میں انفال میں غال بن پڑا وہ کیا ہے یہود کے متعلق کہا کہ تم غلوب نہ کرو دین کے معاملے میں دین کے معاملے میں غلوب نہ کرو یعنی اپنے نبیوں کو ابن اللہ کہنا نور من نور اللہ کہنا اپنے متعلق کہنا نانو اب نا اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اپنے متعلق کہنا جنت میں صرف ہم جائیں گے ہمیں آگ نہیں چھو سکتی سیوگ ہم بخشے بخشائیں یہ دین کے اندر کیا ہے غلو حقیقت پہ رہو حقیقت پہ یہ جو آج کئی علماء کے ساتھ خطیبوں کے ساتھ کچھ القاب لگا دیتے ہیں میرے ساتھ بھی لگا دیتے ہیں یہ نہیں کہ میں اس کو اپنے آپ کو نکار رہا ہوں میرے ساتھ بھی لگا دیں تو وہ القاب لگا دیتے ہیں وہ غلوف کے زمرے میں آتے ہیں بس اتنا ہی بات بندے کے متعلق کہو جس کا وہ مستحق ہے اب کوئی آدمی میرے مطالق کہے اعلان کرے اور میرے متعلق کہے شیخ الحدیث تو یہ غلوف کے درجے میں آئے گا اس لیے کہ میں نے حدیث نہیں پڑھائی تو جس بندے نے حدیث پڑھائی نہیں اس کو شیخ الحدیث اس طرح کے القاب ثانی ابن حجر سانی ابن تیمیہ وقت کا امام راضی اس طرح کے جملے عام لوگوں کے ساتھ عام علماء کے ساتھ یہ جوڑنا یہ غلوف کے زمرے میں آتا ہے اور ہمیں اس غلوف سے بچنا ہوگا حقیقت پر رہنا ہوگا جو عالم جس حد تک ہے اس عالم کو اسی حد تک رکھے اگر وہ مدرس ہے تو مدرس ہے مفتی ہے تو مفتی ہے شیخ الحدیث ہے تو شیخ الحدیث ہے خطیب ہے تو خطیب ہے لیکن اسے کہنا بھائی یہ خطیب پاکستان ہے اس کا مطلب یہ ہے پاکستان میں اس کے پائے کا اور کوئی خطیب نہیں ہے تو یہ جھوٹ بن جائے گا جھوٹ جھوٹ کی یعنی وہ جو وہ جو خطیب سن رہا ہے اسے بھی سزا ملے گی اگر وہ منع نہیں کرتا تو اسے بھی سزا ملے لیکن جو کہہ رہا ہے نا اسے اللہ ضرور پکڑے گا تو میں ان کہنے والوں سے کہوں گا وہ جو سٹیج سیکٹی بنتے ہیں یا ان سے میں کہوں گا بھائی خامخا اپنے اعمال نامے میں گناہ لکھواتے رہتے ہو جھوٹ بول بول کے قیامت کے دن اللہ پوچھ لے گا پھر ایک بات ہے میرے آقا نے فرمایا کہ منہ پہ اگر تعریف کی جائے تو اس کے منہ میں مٹی ڈالو یہ تو میرے آقا کا فرمان ہے تو یہاں وہ جب تعریفیں کر رہا ہوتا ہے اور ہم سن رہے ہوتے ہیں تو اسے منع کرنا چاہیے اب میرے میری یعنی تعریف میں جب کوئی شیر اعلان ہوتا ہے کہ جی یہ پڑھنا چاہتے ہیں جی نات خان صاحب بندیالوی صاحب کے بارے میں تو میں جانتے ہیں لوگ جن جن جلسوں میں ایسا ہوا ہے وہ لوگ گواہی دیں گے اس بات کی کہ میں نے روکا ہے میں نے کہا نہیں میں یہاں بیٹھا ہوں اسٹیج پر آپ میرے متعلق کوئی بات نہیں کہیں گے اس کی جگہ پہ آپ نبی پاک کی نعت پڑھیں نبی پاک کی تعریف کریں نا صحابہ کی تعریف کریں میری تعریف کی بجائے تو جن جن جلسوں میں ایسا ہوا ہے کہ میں نے سٹی سیٹی کو اس نات خان کو میں نے میک پہ آنے کے بعد روک دیا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا وہ گواہی دیں گے اس بات تو یہ کمزور خطیب اور کمزور لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پودوں کے بھوکے القاب کے بھوکے تعریفوں کے بھوکے اندر تو چیز کو نہیں ہوتی نا نہ نہد شاخ پور میوا سربرزمی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا نہد شاخ پور میوہ سربرزمی میں یہ جو ساتھی بیٹھے ہیں ان سے بھی کہوں گا اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے علماء سن رہے ہیں طلبہ سن رہے ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں شہری طالب علم کالج یونیورسٹی کے لوگ میں ان سے کہوں گا شیخ سادی کی ایک کتاب ہے میرا خیال ہے سولہ صفحے کی ہے کریمہ کریمہ ہمارے درس نظامی میں سب سے پہلے وہی کتاب فارسی کی پڑھائی جاتی کریمہ وہ سارے لوگ پڑھے اس کتاب کو ایک دفعہ پڑھے وہ شعر و شاعری کی کتاب ہے مزہ آ جاتا ہے کریمہ اس میں اے شیخ سادی نے باپ باندھے ہیں تکبر نہیں کرنا آجی کرنی ہے سخاوت کرنی ہے بچوں کو نصیحتیں اس میں شیخ سادی بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں شیخ سادی کہتے ہیں کہ مومبتی خود خود پگھلتی ہے تو تب روشنی پھیلاتی تو ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں نہاد شاخ اور میوا سر بر پہلے تو مجھے بڑے شعر اس کے یاد تھے میں نے اسے پڑھا تھا میرے والد صاحب نے مجھے کریمہ پڑھایا تھا اس وقت تو یاد ہو گیا تھا وہ دلچسپ بڑا تھا ایک اس میں شعر بڑا خوبصورت ہے اب ذہن میں نہیں آ رہا ہے جس کا مفہوم یہ ہے شیخ سادی کہتا ہے سردار لوگ آج ہی کریں نا تو یہ کمال ہے گداگر آئزی کرتا ہے تو کیا کمال ہے سوالی گداگر وہ آئزی کرتا ہے تو اس میں کیا کمال ہے کمال ہے متکبر لوگ بڑے لوگ مالدار مل آنر ایک بڑا خطیب بڑا مدرس وہ آئزی کرے نا تو یہ کمال ہے تو شیخ سعدی نے یہاں کتنا خوبصورت جملہ کہا ند شاخ یہ جب توازو والا باپ باندھا نا توازو اس میں لے کے آئے نہد شاخ پر میوہ سربر زمین جس ٹہنی پر میوہ لگا ہوتا ہے پھل لگا ہوا ہوتا ہے وہ ہمیشہ زمین کی طرف جھکی ہوئی ہوتی کیا بات ہے شیخ سعدی نے کیا آئزی توازو ان کے ساری اور جس ٹینی پر کوئی میوہ نہیں وہ اکڑی ہوئی ہے وہ ٹینی اکڑی ہوئی ہے تو تکبر وہی کرتا ہے جس کے اندر کچھ نہ ہو وہی چاہتا ہے میری تعریف ہو لوگ القاب پڑھے میری تعریفیں ہو وہ چاہتے ہیں جن کے اندر کچھ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کیوں بھائی ایسی باتیں کرتے ہو میں نے یہ اب بھی ہمارے ایڈمن میرے متعلق وہ شہن شاہ خطابت میں نے ان کو منع کیا ہوا ہے میں نے بڑی سختی کے ساتھ انہیں منع کی کہ آپ کوئی لفظ نہیں لکھیں گے مولانا بھی آپ صرف اس لیے لکھیں گے کہ وہ ایک علامت ہے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے ایک عالم ہے مولوی ہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں باقی آپ شہنشاہ خطابت اور یہ یہ بالکل نہیں میں انہیں اب پھر منع کروں گا اس طرح کے جملے نہیں لکھنے چاہیں کہ خطابت میں بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہم سے بہتر لوگ موجود ہیں موجود ہیں خطابت میں بھی تو یہ جو کان بلا تتگاؤ حد سے نہ بڑو اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہم اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اس پہ ان نہ ہو بماتا نہ بصیر وہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے ولا ترکن الزین ضلع ہوں ترکنوں تمیل ظالموں کی طرف مت جھکو ادنا میلان بھی نہ رکھو ظالموں کی طرف اور مت جھکو ظالموں کی طرف ان کی طرف ادنا میلان بھی نہ رکھو فتح مت سک منار تمہیں آگ پکڑ لے گی اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا سملا سم سرور پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی واقع مسلا طرف این نہار یہ امر مسلے بھی ہے اور چوتھا حکم بھی ہے اور نماز کو قائم رکھ دن کے دونوں اطراف میں طرف این دن کے دونوں سرے صبح زور اثر وزولاف من اللہ اور رات کے کچھ ٹکڑوں میں مغرب اور عشاء یہ مزاری نے لکھا جی تفسیر مزاری ان الْحَسَنَاتِ یو ظہب بے شک نیکیاں جو ہیں یہ دور کر دیتی ہیں گناہوں کو سیات برائیاں گنا نیکیاں گناؤں کو مٹا دیتی ہیں یعنی اعمال صالحہ گناؤں کا کفارہ ہیں جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز ایک جمعے سے دوسرا جمعہ تو وہ درمیان کے گناؤں کا کفارہ بن جاتا ہے لیکن سغیرہ گنا کبیرہ کبیرہ بغیر توبہ کے اور بغیر معافی مانگنے کے معاف نہیں ہوتے تو یہاں اسیات اس کے ساتھ سغیرہ کی قید لگانی پڑے گی مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں یہاں سیاح سے مراد گنا نہیں ہے سختیاں تکلیفیں غم مشرقین کی طرف سے آنے والی دکھ پریشانیاں وہ جب مشرے کرتے ہیں تدبیریں کرتے ہیں رستے روکتے ہیں وہ مراد ہے تو نیکیاں جو ہیں وہ ان غموں کو اور سختیوں کو دور کر لیں اب یہاں سیاحت کے ساتھ کوئی سغیرہ کی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ ذہن میں رکھیں جی مولانا حسین علی جو رحمۃ اللہ علیہ جو مانے کرتے ہیں دوسرے مفسرین سے ہٹ کر ان میں ایک یہ بھی ہے جی زال کا ذکر ذاکرین یہ یاد دہانی ہے لزاکرین یاد رکھنے والوں کے لیے وسبر پانچواں آمر جی صبر کر مصیبتوں پر دکھوں پر تکلیفوں پر صبر بھی کر ڈٹا بھی رہ پس بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا فلاؤ کان امن القرون من قبلے کو تسلی ہے جی نبی پاک کے لیے پس کیوں نہیں ہوئے من القرون امتوں میں من قبل کم تم سے پہلے تم سے جو پہلی امتیں ہوئی ان میں کیوں نہیں ہوئے الو بقی کچھ عقل مند لوگ صاحب عقل ہونا فساد الارض جو لوگوں کو روکتے زمین میں فساد کرنے سے شرک سے روکتے برائیوں سے روکتے کیوں نہیں ہوئے الا کلیلن مگر تھوڑے ہوئے ممن انجئی منہم ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے اس عذاب سے بچا لیا و تباہ لذین اور پیروی کی ظالموں نے ماں اس عیش و نشاد کی اتر پھوپھیے جس میں وہ تھے وہ کیا تھی زمینیں باغ دولت اولاد مال عبد القادر صاحب نے میں کیا چلے وہ لوگ جو ظالم تھے اسی راہ پر جس میں ایش پایا سچ کا راستہ اختیار نہ کیا اس راستے کو اختیار کیا جس میں ایش تھا آرام تھا وکانو مجرمین اور وہ تھے گناگار مجرم ماکان ر رب ربوکیلیورہ تکویف ہے دنیا بھی آج جی اور نہیں ہے تیرا رب کہ ہلاک کرتا بستیوں کو بے ظلم ظلم کرتے ہوئے تیرا رب ایسا نہیں ہے تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ ہلاک کرے بستیوں کو بے ظلم ظلم سے وہ آلوا اور وہاں کے رہنے والے نیک ہوں رہنے والے نیک و ایسا اللہ نہیں کرتا بستیوں کے لوگ فساد کرتے ہیں پھر ہم تباہ کرتے ہیں و شا ربك اور اگر چاہتا تیرا رب لجعل الناس سا امتم واحدا تو کر دیتا لوگوں کو ایک جماعت اس کے بعد لکھیں جی ولا کن لے یاب امتن واحدتن سے کیا مراد جبری ایمان مقصود ہوتا تو کوئی بھی کافر نہ ہوتا جبری ایمان مقصود ہوتا تو کوئی بھی کافر نہ ہوتا ولا یزالو ن اور ہمیشہ وہ رہتے ہیں اختلاف میں چونکہ لوگوں کو ایک دین کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا اس لیے وہ ہمیشہ آپس میں مختلف رہیں گے اللہ مرح مربوق مگر جن پر تیرا رب رحم کر دے ان میں اصول و عقائد کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا وہ لالک خلا کا ل اختلاف یا لبتلا اسی اختلاف اور ابت لا کے لیے تو اللہ نے ان لوگوں کو پیدا کیا کہ آزمائش کرنی ہے کہ اپنے اختیار سے جو راستہ چاہیں اپنا لیں ہم نے مجبور نہیں کرنا یا ابن عباس کہتے ہیں لے زالے کا اسی رحم و فضل کے لیے اللہ مر راہ مربوق اسی رحمت کے لیے اور اسی فضل کے لیے تو ہم نے مخلوق کو پیدا کی ہے و تمت کالے ربک اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی یہ جملہ مفسرا ہے اس جملے کی آگے تفسیر کی جائے گی لام لانا جہنم یہ جملہ تفسیری ہے جی جملہ مفسرا پوری ہو گئی تیرے رب کی بات کون سی بات ہے جی وہ جو پوری ہو گئی میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے اجمعین یکجا اکٹھا وہ کلن نہ کا جتنے واقعات جو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر کلن یہ جتنے واقعات جو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر من امبار الرسول یعنی نبیوں کے حالات یا من تفسیریاں نہ بنائے بیانیاں نہ بنائے جتنے واقعات ہم بیان کرتے ہیں آپ پر نبیوں کے حالات میں سے بازیا بنا لیں نبیوں کے حالات میں سے ماں نسب تو بھی فوادک ہم تقویت دیتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کے دل کو ہم تکویت دیتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کے دل کو یہ انبیاء کے واقعات ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ کا دل تقویت میں آئے کہ ہر نبی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کزاب ہے مجنون ہے یہ اور ہر نبی نے یہ دعوت دی ہے آخری کامیابی نبی کو ملی ہے وجہ کا فی حاضی اور تیرے پاس پہنچ چکا ہے فی حاضی اس صورت میں الحق پکی بات درست بات یعنی توحید و رسالت کے دلائل الحق کے نیچے لکھ لیں توحید و رسالت کے دلائل وہ معزتن اور نصیحت اقوام سابقہ کے انجام سے عبرت و ذکرہ اور یاداشت یاداشت مومنوں کے لیے یعنی آمال سالحہ اور آخرت کی ترغیب اے ملو وکل لذین اللہ زجرج ما تخویف دنیا ویا میرے پیغمبر کہہ دیں ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے تم عمل کرتے چلے جاؤ اپنی جگہ پہ انا عامل ہم بھی عمل کرنے والے ہیں ون تم بھی انتظار کرو آمال کے نتائج کا تم بھی انتظار کرو اعمال کے نتائج کا ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں ولی گئی مسماوات ورض آخری آیت میں چاروں دعووں کا ارادہ کیا بات ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے انداز تفسیر کی چار دعوے تھے سورت کے چاروں کا اعادہ اور آئج و لاہی وہ سماوات و اعادہ ادا دعوے سانی دوسرا دعوی کیا تھا عالم الغیب کون ہے اللہ اور اللہ ہی کے لیے چھپی بات آسمانوں کی اور زمین کی وئیے یورج لم رو اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام مختار کل وہی ہے سارے امور اس کے ہاتھ میں اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں فعبد بدھ ہو بس اسی کی عبادت کر دعوے اول کا ایادت دعوے اول کیا تھا اللہ تابود اللہ وہ تبکل یہ جو فابد ہے اللہ ہی کی عبادت کرو اسے جب بیان کرو گے تو پھر مسائب آئیں گے دکھ آئیں گے تکلیفیں آئیں گی تبکل آلے اسی پہ بھروسہ کر تیسرے دعوے کا یادہ وما ربو کا بگا فلن مسئلہ بالکل واضح ہے ظاہر ہے زد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں ان کے جو کرتوت ہیں تیرا رب ان سے بے خبر نہیں ہے کرتوت ان کے زد اناد چوتھے دعوے کا ادج کیا کہا تھا جی مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے شیخ عبداللہ کو اپنے مرید کو جو ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوا تھا شیخ عبداللہ اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندہ راوی بھی توحید پہ جب اللہ اس سورت کو ختم کرنے پہ آتے ہیں تو ختم مسئلہ توحید پر آ کے کرتا یوسف جی اس کا نامی ربت جی اسمی ربت اسمی یعنی نام کے لحاظ سے ربط ہود میں جس مسئلہ توحید کو بیان کیا گیا میں جس مسئلہ توحید کو بیان کیا گیا وہ اتنا اہم ہے کہ یوسف نے اسے جیل میں بیان کیا تھا مانوی ربت جی. یعنی مضامین کے اعتبار سے دونوں صورتوں کے درمیان کیا ربط ہے جی. اور بڑا آسان سا ربط ہے جی. بہت آسان صورت ہوت کے آخر میں کہا لائے غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ علیہ یور جا لم اپنی دو صفتوں کا ذکر کیا جی عالم الغیب بھی میں ہوں اور مختار کل بھی میں ہوں حضرت نیلوی صاحب اسے کیا کہتے ہما دان بھی میں ہوں ہمہ کن بھی میں ہوں اس پر صورت یوسف میں ایک تفصیلی نقلی دلیل اللہ بیان کریں گے جس میں ثابت کریں گے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب بھی نہیں مختار کل بھی نہیں لہذا وہ عبادت کے لائق بھی نہیں <تصفح> یہ ربت ہے جی پھر ایک دفعہ سنیے سورتحت کے آخر میں اپنی دو سفتوں کو ذکر کیا لائے گئی باوات و ل ایک عالم الغیر میں ہوں الحجو لمرو کلو اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام مختار کل بھی میں ہوں جو چاہوں کروں وہی وہ ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں دو سفتوں کو ذکر کیا عالم الغیب بھی میں ہوں مختار کل بھی میں ہوں اب اس پر اللہ صورت یوسف میں ایک تفصیلی نقلی دلیل از یاقوب و یوسف پیش کریں گے جس سے ثابت کریں گے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب مختار کل نہیں لہذا وہ عبادت کے لائق بھی نہیں خلاصہ جی خلاصہ بھی بڑا آسان ہے جی صورت کا کیونکہ ایک ہی واقعہ بیان ہو رہا ہے پوری صورت میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف کے بھائی ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان ہوگا جو پندرہ احوال پر مشتمل ہوگا کتنے احوال پر پندرہ ہاں ایک بات رہ گئی وہ پہلے بیان کر لیں صورت کے چار دعوے سورت یوسف کے چار دعوے ہیں دو دعوے بڑے ہیں جن کے لیے پوری سورت کا مضمون چلے گا وہ دو بڑے دعوے کیا ہیں عالم الغیب بھی اللہ ہے مختار کل بھی اللہ ہے یہ دو بڑے دعوے ہیں ساری سورت یوسف اسی پہ چلے گی اسی کو ثابت کرے گی تیسرا دعوی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اس کو آپ لکھ لیں صداقت رسول چوتھا دعوی ہے مسائب آئیں گے صبر کرنا آخری کامیابی آپ ہی کی ہوگی یہ, یہ چوتھا دعوی جی دو دعوے بالکل آخر میں آئیں گے جی آخری رکوؤں میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کے بھائیوں کا حضرت یوسف کا مصر جانا بک جانا زلیخا کے محل میں آنا زلیخا کا انہیں ورغلانا ان کا بچ جانا پھر جیل میں چلے جانا پھر وہاں قیدیوں کا آنا خوابوں کی تعبیر پھر بادشاہ کا خواب پھر ان کی رہائی پھر ان کا وزیر خزانہ بن جانا اور پھر انہیں سارے خاندان کو اپنے مصر میں بلا لینا یہ واقعہ پندرہ احوال پر مشتمل ہوگا ایک ایک موڑ سے واقعہ کے ایک ایک موڑ سے یہ بات ثابت ہوگی کہ عالم الغیب اور مختار کل یہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف نہیں بلکہ مختار کل اور عالم الغیب صرف کون ہے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لام را حروف مقاط میں سے ہے اللہ عالم و بے مرادی اللہ اس کی مراد بہتر جانتا ہے تل آیات الکتاب المبین یہ ایتے ہیں روشن کتاب کی الکتاب کی صفت المبین آئے تو یہ اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں دلائل نقلی زیادہ ہوں گے انا انزل ناؤ قرآن عربیہ تمہید اچ برائے ترغیب ہم نے اتارا اس کو قرآن عربی زبان میں لکم تاکہ لون حکمت عربیت کیوں عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھ سکو اس لیے کہ اس قرآن کے جو پہلے مخاطب ہیں وہ کون ہیں عرب جن میں اترا ہے وہ عرب ہے تو ہم نے عربی زبان میں اتارا تاکہ تمہیں سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو کوئی دقت نہ ہو نہو نہ کسو علئی کا سنل کا ہم سناتے ہیں تجھ کو بہترین واقعہ بہترین بیان بیما اوہینا علئی کا حاض ال میں بڑا آسان سا ترجمہ کرنے لگاؤں گی بیما اوہینا الئی کا ہاضل قرآن اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف کیا اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف کیا وہ ان مِن قَبْلِهِ قبل ہی اور یقیناً آپ تھے اس سے پہلے بے خبروں میں سے آپ کو اس واقعہ کا کوئی خبر کوئی علم آپ کو نہیں تھا سورت کے نزول کے متعلق کئی علما مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہیں جی. یہ اس طرح کی صورت اترنی اور یہ واقعہ پورا بیان کرنا کچھ نے کہا کہ مشرقین مکہ جب تجارت کے لیے شام کے علاقے میں جاتے تو یہ مدینہ سے گزر کے جاتے تھے اس وقت مدینے کا نام تھا یسرم تو یہ یہودیوں کا مرکز تھا ان کی بڑی بڑی درسگاہیں تھیں مدارس تھے ان میں علماء تھے گدی نشین تھے تو یہ مکے والے تو چونکہ جائل تھے تو یہ ان سے پوچھتے کہ یار اس نبی نے بڑا تنگ کر لیا ہے کوئی ہمیں بھی ایسی باتیں بتاؤ نا کہ ہم اس سے پوچھیں تو اسے جواب نہ ہے تو یہودیوں کو یہ پتا تھا کہ وہ نبی پڑھا ہوا تو نہیں ہے اس نے کوئی کتاب کوئی تاریخ نہیں پڑھی تو انہوں نے ان کو پڑھایا کہ اس سے جا کے پوچھو کہ حضرت یعقوب کا خاندان رہیش وطن یہ تو فلسطین ہے یہ مصر میں کیسے آ انہوں نے پوچھا تو اللہ نے جواب میں پوری صورت یوسف اتر پہ ایسے آئے یہ بیزابی نے لکھا جی خاضے نے لکھا حضرت علی اور صادب نے ابھی وکاس کی روایت سے کہ خود صحابہ نے درخواست کی ہمیں کوئی عبرت انگیز اور نصیحت امروز آموز نصیت آموز واقعہ سنائیں تو اللہ نے صحابہ کی درخواست پر سورت یوسف اتاری قصے سے تو اور بھی بیان ہوئے اصحاب کاف کا پڑھ چکے ہیں ذلکرنین کا پڑھ چکے ہیں حضرت خضر کا پڑھ چکے ہیں واقعات تو اور بھی بہت بیان ہوئے ہیں فرون حضرت موسا لیکن اسے آسنل القصص کہ بہترین بیان سب سے اچھا بیان اس لیے کہ یہ واقعہ فساد میں بلاغت میں حسن بیان میں حسن ادا سے جس طرح بیان ہوا نا اس کی کوئی قرآن میں مثال نہیں اس لیے آسنل کسس کا, کا امام راضی نے کہا تفسیر کبیر میں کہ یہ واقعہ عبرتوں سے نصیتوں سے حکمتوں سے مالا مال ہے اس میں بڑی عبرتیں ہیں بڑی نصیتیں ہیں بڑی حکمتیں بھائیوں نے کیا کیا بھائی چاہتے کیا تھے پھر یوسف کے ساتھ کیا ہوا پھر کس طرح مصائب بندوں کو زندگی میں آ جاتے ہیں تو یہ حکمتیں ہیں عبرتیں ہیں نصیحتیں ہیں؟ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے آسن کا اس وجہ سے کہا گیا کہ اس میں دو بڑے مسئلے واضح ہوئے کہ عالم الغیب اور مختار کل اللہ کے سوا کل ایک ایک موڑ سے یہ واقعہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت یعقوب حاضر ناظر بھی نہیں حضرت یعقوب عالم الغیب بھی نہیں اور مختار کل بھی نہیں اذ قال یو سفول ابی حال اول جی پندرہ احوال ہے نا جی حال اول جی اس ذرف اس کا تعلق ماں سے ہے کالا یا بنیا موخر کے ساتھ یا اس بمانہ قد ہے تو اس کا متعلق ماننے کی ضرورت بھی نہیں جب کہا یوسف نے اپنے باپ سے اے ابا جان میں نے دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند میں نے ان کو دیکھا ہے کہ میرے آگے سجدہ کرنے والے ہیں آئزی کرنے والے گیارہ ستارے بھائی گیارہ بھائی تھے سورج حضرت یعقو کمر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا بن یامین کی پیدائش کے وقت تو پھر ان کی خالہ سے حضرت یعقوب نے شادی کر لی تو وہ خالہ مراد لیکن کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ نہیں سکی ماں مراد ہیں اور یہی بات صحیح ہے کالیا بنیا حضرت یعقوب نے کہا اے میرے بیٹے لاتک رویا کا مت بیان کر اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے فیقید لَكَ کا وہ تدبیر کریں گے تیرے خلاف کوئی تدبیر کرنا نبی زادے ہیں پیغمبر زادے ہیں تو خواب بیان کرے گا وہ فوراً تعبیر سمجھ جائیں گے ان کے سامنے بیان نہیں کرنا تو پیغمبر زادی ہوں نبی کے گھر میں رہنے والے ہوں اور بری تدبیریں کریں اس کا جواب دیا ان شیطان ل یقیناً شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے تو شیطان انہیں اس طرف راغب کر دے گا وہ قزالے کا اور اسی طرح یعنی جس طرح اللہ نے آپ کو خواب دکھایا جس طرح اللہ نے آپ تجھے خواب دکھایا ہے نا اسی طرح اللہ تجھے چن لے گا تو کاف تشبی کا ہو گیا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کاف لے بیان کمال یوں ہی اور یوں ہی اللہ اور یوں ہی چن لے گا تجھے تیرا رب یعنی تیرے آگے سب سجدہ ریز ہوں گے وہ یو المو کا من تابل الحادیث اور سکھائے گا تجھے خواب کی باتوں کا صحیح مطلب حضرت نیلوی صاحب نے میں کیا رحمت اللہ علیہ تعبیر تعبیل تعبیر رویا تعبیر کا مینا ہوتا ہے انجام احادیث کا میں باتیں باتوں کا انجام تو نیلوی صاحب نے میں نے کیا خواب کی باتوں کا صحیح مفہوم کچھ لمانے کا جن میں حسن بصری ہیں معاملات کا انجام کتب بے سماویہ اور انبیاء سابقین کی احادیث کے معانی بیان کرنا اور یہ نبوت کی طرف اشارہ ہے وہ یو تم و نعمت کا اور پوری کرے گا وہ اپنی نعمت تجھ پر اور یاقوب کی اولاد پر جس طرح اس نے پوری کی تھی اللہ اب ابیک تیرے دو باپ دادوں پر قبلوں اس سے پہلے وہ کون ہے ابراہیم اور اسحاق اپنا نام تواز نہیں لیا حالانکہ یہ بھی آبا میں شامل تھے ان ربا کا علیم القیم بے شک تیرا رب جاننے والا ہے حکمت والا ہے لقت کا نفی یوسفا و تحقیق ہے یوسف کے واقعہ میں اقوتی ہی اور اس کے بھائیوں کے واقعات میں آیا بڑی نشانیاں بڑی عبرت لسائلی سوال کرنے والوں کے لیے پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں یوسف کے واقعہ میں اور اس کے بھائی کے سارے واقعہ میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں عبرت کی سائلین سے مراد ہیں یہودی اصل میں پوچھنے والے وہی وہ تھے نا انہی کے ایما پر پوچھا گیا تھا لہم آیاتن فی حاد قصہ تد الحم صداقت رسالت رسول اللہ یہود کے لیے اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں کہ وہ دلالت کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی سچے نبی محمد سچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صاحب کہتے ہیں مولانا حسین علی سائلین مو تارزین جو اللہ کی توحید پر موترز ہوتے ہیں شرک کی طرف مائل ہیں اور توحید میں وہ اعتراض کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس واقعہ میں بڑی نشانیاں ہیں جس کے ایک ایک موڑ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عالم الغیب اور مختار کل صرف اللہ ہے بڑی نشانیاں یوسف کے واقعہ میں اور اس کے بھائیوں کے اس قصے میں یا سائلین سے مراد مشرقین مکہ ہیں مشرقین مکہ کے لیے یوسف اور یوسف کے بھائی کے بھائی بھائیوں کے اس واقعے میں عبرت کی بڑی نشانیاں ہیں اگر وہ سوچیں تو بہی طور کہ جس طرح یوسف کو بھائیوں نے اپنے گھر سے نکالا اسی طرح مشرقین مکہ بھی نبی پاک کو مکے سے نکالیں گے جس طرح یوسف کنویں میں تین دن پڑے رہے اسی طرح نبی پاک بھی غار میں تین دن رہیں گے جس طرح یوسف کو حکومت ملی اسی طرح نبی پاک بھی مکے کے فاتح بنیں گے جس طرح بھائی مجبور ہو کر جس طرح سات سال کے لیے مصر میں قت پڑا اسی طرح مکے میں بھی سات سالوں کے لیے کات مسلط ہوگا اور جس طرح یوسف کے بھائی ہاتھ باندھ کر معافی کے خواستگار ہوئے اسی طرح مشرقی نے مکہ بھی فتح مکہ کے دن میرے آخری نبی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے مشرقین مکہ کے لیے بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں یوسف کے واقعہ میں از کال یوسف ہال دوم دوسرا حال جی جب بھائیوں نے کہا البتہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین یامین احب و الا ابینام یہ زیادہ پیارا ہے ہمارے بابا کو منا ہم سے ونہنو اسبتن اور ہم کماؤ پتر ہیں اسبا جتھا جماعت قوت والی نتولی امور البیت گھر کا سارا نظام تو ہم چلاتے ہیں مزدوری ہم کرتے ہیں جب دیکھو یوسف بابا کی گود میں والد کو فطرتن کچھ بچوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے پھر یوسف کا جو ماتھا ہے ستارہ ہے جبین ہے مستقبل میں جا کے نبی بننا وہ پھر ایک الگ نشان ہے تو محبت زیادہ کرتے ہیں انا ابانا لفیظ الم مبین بے شک ہمارا بابا کھلی بھول میں ہے زلال کا میں نے میں نے بھول کیا پیغمبر زیادہ ہیں یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ بابا گمراہ ہیں بے شک ہمارا بابا کھلی بھول میں کماؤ پتر ہم ہیں محبت اس سے اک یوسف یوسف کو قتل کر دو ابترہ یا اس کو پھینک دو ارزن ایسی زمین پہ یخل القم وجو ابھی کم خالی ہو جائے تمہارے لیے تمہارے بابا کی توجہ یوسف رہے گا ہی نہیں اسے پھینکو کہیں پھر ساری توجہ بابا کی تمہیں مل جائے گی وہ تکون امباد اور ہو جانا اس کے بعد قومن سالح نیک لوگ سالحین اے یعنی توبہ کر لینا بھائی لئی زہاب ال نے یہی کہا ہے کہ سالحین کا میں تائبین ہے رول مانی نے لکھا جی اور کچھ نے کہا سالحین یوسلے ہال کم اندابی یعنی جب یوسف نہیں رہے گا باپ کی ساری توجہ تمہیں مل جائے گی تو تمہاری حالت جو ہے یہ باپ کی نگاہوں میں اچھی ہو جائے گی کال کا بولا ایک بولنے والا ان میں سے یہ بڑا بھائی تھا یہودا لا تلو یوسف یوسف کو قتل نہ کرو والیا بتل جبے اور ڈال دو اس کو ایک گمنام کنویں میں کچھ کنویں وہ ہوتے ہیں جو زمینوں پہ ہوتے ہیں جس میں پانی دیا جاتا ہے ہر وقت لوگ اس پہ آتے ہیں پانی بھرتے ہیں کچھ کنویں ایسے ہوتے تھے جو مختلف شاہراہوں پر ذرا فاصلے پہ لوگ اس لیے بنا دیتے تھے کہ کوئی کافلہ گزرے گا تو یہاں سے پانی پی لے گا اس پر عام لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا بس وہ جو سڑک پہ جو کافلے گزر رہے ہیں انہی کا آنا جانا تھا انہوں نے کہا ایسے کنویں میں ڈالو کوئی کافلہ آئے گا اٹھا کے لے جائے گا میرے محیط نے لکھا کہ گیا اس جالے کو کہتی جو کنویں کے اندر جلا بنا ہوا ہوتا ہے یعنی کنواں جب بناتے ہیں تو اس میں کچھ کیا کہیں گے اسے میرا آپ کی شکل میں کچھ بنا دینی جگہ کبھی نیچے اترنا پڑے کنویں میں تو اس میں کوئی ڈول رکھ دیا اس کے اوپر وہ ہوتے ہیں نا جالے اس میں تو غیابت سے مراد وہ جالہ ہے یہ بحر محیط نے لکھا کہ اس جالے میں چپکے سے اسے بٹھا دیں گے کنویں میں ڈالنے سے مراد ہے اس جالے میں ڈالنا یل تو بازو سیارہ اٹھا لیں گے اس کو کچھ مسافر ان تم فائلین اگر تم کرنے والے ہو نا تو یہ کرو یہ مشرہ ہو گیا جی بھائیوں نے یہ مشورہ کر لی لے جائیں گے اس کنویں کے جالے میں جو سراخ ہے اس میں بنا ہوا ایک حصہ اس میں بٹھا دیں گے اس کو یہ جو بھائی مشرہ کر رہے ہیں خدا لگتی بات کہیں جتنے لوگ میری اس بات کو سن رہے ہیں یہ جو بھائی مشرہ کر رہے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دو یا اسے گمنام نام کنویں میں ڈال دو کیا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے بابا حضرت یعقوب حاضر ناظر ہیں عالم الغیب ہیں ہماری باتیں سن رہے ہیں ہماری مجلس ان سے پوشیدہ نہیں اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ حضرت یعقوب ہمارے بابا عالم الغیب ہیں حاضر ناظر ہیں ہماری باتیں سن رہے ہیں تو مشرہ کرتے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے بابا حاضر ناظر نہیں عالم الغیب نہیں کالو یا بانا ادماج سما جاؤ الا مشرہ کرنے کے بعد اپنے بابا کے پاس آ کہنے لگے اے ہمارے بابا مالا کا تجھے کیا ہو گیا ہے لاتا مننا تو ہمارا اعتبار نہیں کرتا یوسف کے معاملے میں وہ نا لہو ل اون اور ہم تو یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں معلوم ہوتا ہے اس سے پہلے بھی وہ یوسف کو لے جانے کا مطالبہ کر چکے تھے تبھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ تو ہمارا اعتبار کیوں نہیں کرتا اجازت طلب کر چکے تھے ارسل ہو مانا اس کو بھیج ہمارے ساتھ غدن کل یارتا لفظی میں چرنا یہاں مانا ہوگا یا کلو ہمارا کوئی پھل وغیرہ کھائے چلے پھرے کھائے پیے گھر میں بیٹھے ہر وقت یرتا کھائے پیے ولاب کھیلے کودے ہر کھیل ابس تو نہیں ہوتا اگر کھیل ایسا ہو جس میں کوئی غیر شری بات نہ ہو اور فرائض میں کوتاہی نہ ہو اور اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے وہ کھیل کھیلا جائے تو شریعت اسے منع نہیں کرتی فرائض فرائض میں اس میں کوتاہی نہ ہو اور مثلا تیر اندازی ہے دوڑنا ہے اپنے جسم کو مضبوط کرنا ہے تو یہ تو سب جہاد کا مقدمہ ہے تو یہ بھی کھیل میں ہی آتا ہے نا لیکن یہ بے فائدہ کھیل نہیں ہے با فائدہ کھیل ہے یہ کو مضبوط کرنا دوڑنا تیر اندازی یہ انا لہو لاف اور ہم اس کے نگہبان ہیں کالا حضرت یا نے کہا انی لیا نہیں مجھے غمگین کرتی ہے یہ بات مجھے غمگین کرتی ہے یہ بات انتظاب بھی کہ تم اسے لے جاؤ وہ خاف اور میں ڈرتا ہوں اقوضے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے وہاں تم آنو غافلون اور تم اس سے غافل ہوو بس بھائیوں نے اس بات کو پلے باندھ لیا حضرت یعقوب علسلام نے یہ کیوں کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم اسے لے جاؤ حفاظت نہ کر سکو بھیڑیا کھا کچھ علما نے لکھا کہ حضرت یعقوب کو خواب آیا تھا کہ میں اور یوسف کسی پہاڑ پر ہیں اور ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو اچک کے لے کے اس لیے اس خواب کی تناظر میں آپ نے یہ فرمایا لیکن رول مانی نے لکھا اور مفسرین نے بھی لکھا اور وہی صحیح قول ہے کہ جس جنگل کی طرف وہ سیر سپاٹے کے لیے سیر و تفریح کے لیے سعد کے لیے جا رہے تھے جانا چاہتے تھے اس جنگل میں بھیڑیے کثرت سے پائے جاتے حضرت یعقوب نے اس کو سامنے رکھ کر یہ کہا کالو بیٹے کہنے لگے لائن اقل او زیب اگر کھا جائے اس کو بھیڑیا وہ اسبتن اور ہم ہیں جماعت قوت والے 10 بھائی اور ہم ہے جماعت قوت والے انز اللہ خاصرون پھر ساڈے پلے تے کچھ نہ رہا نا تو ہم تو ہوئے نقصان اٹھانے والے پھر ہمارے پلے میں کیا رہا ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑے کھا جائے فلم ماضا ابو بھی پھر جب وہ لے کے چلے یوسف کو وہ اور سب نے طے کر لیا جالو کہ ڈال دیں اسے فی گیا بتل جبے کنویں کے جالے میں یا تاریخ کنویں میں اور ہم نے وہی کی یوسف کی طرف حضرت حسن بصری مجاہد قطادہ وہ کہتے ہیں وہی نبوت مراد ہے اور وہ کہتے ہیں انہیں بچپن میں نبوت مل گئی تھی لیکن یہ کال صحیح نہیں تحقیقی کال اور جس پر جمہور متفق ہیں وہ کہتے ہیں یہاں وئی سے مراد الہام ہے جیسے او ہائی نہ ام موسا ہم نے موسا کے ماں کی تروئی کی وا او ہا ربو کا الن نہ اللہ نے شید کی مکھی کی تروئی کی تو اس مئی سے کیا مراد ہے الہام دل میں ڈالنا تو یہاں بھی اوہینا اشارے کے معنی میں ہے الہام کے معنی میں اور ہم نے ان کی طرف حکم بھیجا یا اشارہ کیا لت نب ان کہ یوسفو تو ان بھائیوں کو بتائے گا بے امرے محاذہ ان کے اس کام کے بارے میں وہ حملہ یشرون اور وہ تجھے نہیں پہچانتے ہوں گے جب مصر میں بات کھلے گی نا وہ تجھے نہیں پہچانتے ہوں گے وجاؤ اباؤ نشان یب کون اور بھائی آ اپنے باپ کے پاس اندھیرا پڑتے یبکون روتے ہوئے یبکون بے تکلو ورنہ رونا کیا تھا انہوں نے یعنی رونے کی شکل بنائی انہوں نے کالو یابانہ کہنے لگے اے ہمارے بابا ان نہ زہب کو ہم لگے دوڑنے آگے نکلنے کے لیے ہم نے ذرا دوڑ لگائی کہ کون آگے نکلتا ہے ہم لگے دوڑنے آگے نکلنے کو بت رکھنا یوسف آئندہ اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو اپنے سامان کے پاس فاقل وہ اسے تو بھیڑیا کھا گیا ہے مانتا بھی مومن لنا اور تم ہمارا اعتبار تو نہیں کرے گا و لوکنہ سادکین اگرچہ ہیں ہم سچے اسے بھیڑیا کھا گئے بجا کمی سی اور وہ لائے تھے اس کے کرتے پر بے دم انکزیب جھوٹا خون لگا کے کالا حضرت یاقوب نے کہا بل سب لکم انفوسکم بلکہ بنا لیے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے امرن ایک بات ایک تدبیر تم اگر اپنی بات میں سچے ہوتے تو کرتا کہیں سے تو پھٹا ہوا بھی ہوتا کرتا پھاڑنا بھول گئے یہ کیسا بھیڑیا تھا تعلیم یافتہ جو پورے یوسف کو نکال کے کھا گیا اور کرتے کو کوئی خراش بھی نہیں آئی کسی جگہ سے پھٹا نہیں امام راضی نے لکھا اس لیے فرمایا بل سب وطلکم انف سکم امرا ف جمیل اے فبری صبر جمیل میرا صبر صبر جمیل ہے جس میں کوئی واویلا نہ ہو صبر جمی کوئی آؤ فغان آؤ کوئی شکایت نہ ہو ولہ اور اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی مدد مانگی جاتی ہے اور اللہ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں علامات اصفون ان باتوں پر جو تم بنا رہے ہو جو تم بیان کر رہے ہو نا اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں خود یوسف کو کنویں میں ڈالا اور اس کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگایا اور پھر تکلف کے ساتھ روتے پیٹتے بابا کے پاس آئے اور الزام بھیڑیے پہ لگا دیا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے تو ہمارا اعتبار تو نہیں کرے گا اگرچہ ہیں ہم سچے اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی مارنے والے بھی جھوٹ موٹ کا خون لگا کے اس کا ماتم کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں تاکہ ہم پر یہ الزام نہ آئے الزام سے بچنے کے لیے جن لوگوں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اور ان کے کنبے کو شہید کیا تھا یہ کون تھے یہ کوفے کے لوگ تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کنبے کے تمام افراد ان کے بیان آپ پڑھیں سب یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمیں خط لکھ کے بلایا تھا ہمارے قاتل وہی حضرت زین العابدین نے یہی کہا حضرت زینب نے یہی کہا ام کلسوم نے یہی کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہی کہا سب کے بیان یہی ہے اور انہوں نے کہا کوفے کے لوگ کوفے کے جو لوگ جب روتے پیٹتے آئے تو انہوں نے کہا اچھا تم رو رہے ہو تو ہمیں مارا کس نے ہے پھر ہمارا قاتل کون ہے یہ ان کے بیان سارے شیعہ سنی کتابوں میں موجود آپ یقین کریں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں جتنی خواتین ہیں جتنے مرد ہیں کسی ایک نے بھی یزید کو قاتل نہیں کہا کسی کے پاس کوئی ثبوت کہ کسی نے الزام یزید پہ لگائے کہ حضرت کربلا کے واقعہ کا ذمہ دار یزید ہے اور یزید نے قتل کیا ہے یا قتل کرنے کا مشورہ دیا یا حکم دیا کسی ایک نے بھی نہیں یہ سارا کافلہ واقعہ کربلا بلا کے بعد دمشک کیا دمشق کو یزید کے دربار میں رہا ایک مہینہ یہ یزید کے گھر میں رہے ایک مہینہ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ یزید کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے باپ کے قاتل کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کھانا نہیں کھایا گیا کھانا کا کھاتا اس نے پورے پروٹوکول کے ساتھ انہیں مدینے واپس بھیجے سب کو توحفے دیے کپڑے دیے یہ سب تاریخ کی کتابوں میں جہاں سے تم تاریخ کو ثابت کرتے رہتے ہو انہی تاریخ کی کتابوں میں یہ کچھ بھی لکھا ہوں یزید کی بیوی ام محمد یہ حضرت عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی ہے عبداللہ اللہ ابن جعفر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کے چچا زاد بھائی ہیں اور بہنوئی بھی ہیں حضرت زینب ان کی اہلیہ جو کربلا میں اپنے بھائی کے ساتھ تھیں یہ حضرت عبداللہ اللہ ابن جعفر کی اہلیہ بھی حضرت عبداللہ ابن جعفر نے حضرت زینب کو طلاق دے دی تھی کربلا میں جاتے ہوئے طلاق دے دی تو واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب ساری زندگی یزید کے گھر اپنی اس ستیلی بیٹی کے پاس وہ ستیلی بیٹی ہے اور یہ ستیلا داماد اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں جو لوگ یزید کو آج گالیاں نکالتے ہیں اور آلِ علی کی محبت میں نکالتے ہیں حضرت حسین کے گھرانے کی محبت میں نکالتے ہیں کہ ہمیں ان سے بڑی محبت ہے اور محبت تب پوری ہوتی ہے جب یزید کو تین چار گالیاں نکالی جائیں ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم بتاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب کی قبر اور مزار کہاں ہے میں ضرورت ہے تو بتاؤ مدینے میں مکے میں شام میں نہیں دمشق میں ان کا مزار کہاں ہے دمشق میں اور یہ بھی سنو بنو میہ کے قبرستان میں یعنی وہ قبرستان بھی بنو میہ کا ہے یہاں ذرا زینب دفن ہے تو ہمیں بتا سکتے ہو یہ جو میری بات میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی اس طبقے کا آدمی جو سنی کہلاتا ہے اور پھر گالیاں نکالتا ہے معاویہ کے خاندان کو وہ بتا سکتے ہیں کہ حضرت زینب کا مزار دمشق میں کیوں بنا دمشق میں کون رشتے دار ان کا رہتا تھا کس کے گھر میں وہ فوت ہوئی ہیں انہیں دمشق میں کیوں دفن کیا گیا کوئی بتا سکتا ہے بتائے کوئی ہمارا یہ مسئلہ حل کرے کوئی یوں ہی گالیاں بکتے رہنا اس خاندان کی محبت میں گالیاں بکتے رہنا اس خاندان کی تو خاتون اس کے گھر رہی ہے اسی کے گھر میں انتقال ہوا ہے انہیں کے قبرستان میں وہ دفن ہوئی ہیں تو کبھی کبھی قتل کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اس طرح کا کام کرتے ہیں جس طرح بھائیوں نے یہ سب کچھ کیا اور پھر وہ خون لگایا کرتا اتار کے لائے روتے ہوئے آئے اور بابا کو یقین دلایا کہ ہم تو سچے ہیں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اور ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا ان شاء اللہ چھبیس رمضان کو ہمارے دور تفسیر کا اختتام ہوگا جی چھبیس رمضان بدھ کے دن صبح و دس بجے اختتامی تقریب ہوگی جی چھبیس رمضان بدھ کے دن اختتامی تقریب ہوگی انشاءاللہ اللہ اللہ کے اور ایک انسان پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے مجھے تو آپ کا اللہ کے بعد ہاں دیکھیں ایک حق تو جو شریع ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ کی اطاعت کی جائے آپ کی بات مانی جائے اور پھر نسبی تعلقات میں سب سے زیادہ حق جو ہے وہ ماں باپ کا ہے جی اگر کوئی قاری صاحب صرف قرآن حفظ کرے مگر ترجمے کے ساتھ نہ پڑھے تو قیامت میں اس کی جان چھوٹ جائے گی آپ نے چھوڑ دی تو شاید چھوٹ جائے گی آپ چھوڑ دیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے پڑھنا چاہیے ترجمہ اس کا لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ اس پر کوئی عذاب میں گرفتار کر دے تو جو پڑھنے والے ہیں یقیناً ان کو تو بڑی عظمت ہے اور ان کا بڑا مقام ہے اور ان کا بڑا درجہ ہے نیلوی صاحب جیل میں کیوں گئے تھے اگر مناسب سمجھیں تو بتا دیں جس طرح حضرت یوسف گئے تھے کہ جرم کرنے سے انکار کیا تو جیل میں چلیں گے تو نیلوی صاحب نے بھی ایک بات حضرت حسین کے حق میں لکھی لیکن انہوں نے پچھلے دو صفحے چھوڑ کر ایک کے عبارت پکڑ لی تو حضرت نیلوی صاحب کہنا چاہتے تھے کہ آپ کہتے ہو کہ آٹھ ذلحج کو حضرت حسین مکے سے نکلے آٹھ ذلحج کو تو لوگ جا رہے ہوتے ہیں منا حج کرنے کے لیے تو یہ تصور ہو سکتا ہے کہ حضرت حسین حج چھوڑ دیں اور حج چھوڑ کے کربلا چلے جائیں پانچ دن بعد بھی تو جا سکتے تھے پانچ چھ پہلے بھی تو چار مہینے رہے تھے نا مکے میں تو پانچ چھ دن اور بھی رہ سکتے تھے پھر یہ تھا کہ اور لوگ بھی آ جاتے مکے میں حج کرنے تو انہیں بھی اپنا ہم نواب بناتے کہ بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں میرے ساتھ چلو تو ہمارا دل نہیں مانتا کہ حضرت حسین حج چھوڑ کر اس طرف چلے گی تو ساتھ انہوں نے یہ لکھ دیا کہ جرنل ضیاء الحق کو کوئی پریشانی ہوتی تھی تو وہ پاکستان سے وہاں پہنچ جاتا تھا کہتا تھا بیٹری چارج کروانی ہے اور حضرت حسین مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس میں تو حضرت حسین کی عظمت کی بات انہوں نے کی تھی لیکن بس ہرچ باد آباد ان کی رہائی کی کوششیں ہوئی تھی ہر قسم کی کوششیں ہوئیں لیکن چونکہ دہشت گردی کا مقدمہ تھا اس لیے اس میں کچھ مشکلات ہوئیں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو میں یہاں نہیں کہنا چاہتا ہوں بعض جی بعد علماء کہتے ہیں کہ افطاری کے وقت دس لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں جب قیامت قائم نہیں تو جہنم سے خلاصی کیسے آپ عذاب سمجھ لیں وہ جو مرنے کے بعد عذاب ہوتا ہے اسی کو آپ برزخ کی جہنم آپ سمجھ لیں نا وہ جہنم نہ سمجھیں برزخ کی جہنم سمجھ لیں سبق کا اختتام کس تاریخ کو ہوگا چھبیس رمضان بروز بد صبح دس بجے ہوگا جی ان قرآن میں یوزلو اور زینا کا لفظ اللہ اور شیطان دونوں کے لیے مستعمل ہے وضاحت فرمائے شیطان گمرائی کا سبب بن جاتا ہے اور حقیقت میں گمراہ یا ہدایت دینا وہ اللہ کے اختیار میں ایک عالم نے کہا میرا کی رات سوا لاکھ نے آپ کی اماؤں نے نماز پڑھی تو انبیاء کی نماز کیسے ہوئی حالانکہ وہ تو فات پا چکے تھے یہ بیزاوی نے لکھا کہ مسلا لین نبیون نبیوں کو مثالی اجسام میں وہاں لایا گیا تھا جس ہم اپنی قبروں میں رہے روحیں اپنی جگہ پہ رہیں مثالی اجسام وہاں لائے گئے تھے اگر تراوی میں بھول کر تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے اور پھر چوتھی رکعت سعید صاحب کے ساتھ مکمل کی تو اب کتنی رکعت ادا ہوں گی چاروں ادا ہو گئیں اگر دوسری رکعت کا تراوی اطیات آپ نے پڑھ لیا ہے تو چار ہو گئی کونی چھترنج لڈو یہ اس, اس سے پرہیز کیا جائے گی اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ فرائض میں کوتاہی ہو جاتی ہے بندے اس میں ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ فرضوں کا پتہ ہی نہیں چلتا پھر لڈو میں ان چیزوں میں کیا چیز ہے جس میں کوئی ذہنی ترقی ہو یا بدنی ترقی ہو یا اعصاب کی ترقی ہو تو کھیل کود وہ ہونے چاہیے جس مثلاً مثلاً کوئی کھیل ہے دوڑ دھوپ ہے کبڈی ہے کشتی ہے والی بال ہے اس طرح کے کوئی کھولو لیکن اس میں فرائض جو ہیں اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے رحمت سعید کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو مدرسے سے پکڑ کر لے گئے ہیں تین سال سے جیل میں ہے ان کے لیے دعا کریں جی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کی رہائی کا اپنی رحمتوں کے ساتھ اللہ انتظام فرما Thank <sweak> you.